فقال اللہ نبارک و في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفخه وقیم السقلات و آت الزکاة و وقال جل وعلا في مقام آخر و اذا كنت فيهم فاقمت لهم السلام فلتھ مین محٹ ولید محٹ ولی اکو اصل ہتاح و کپارو لوتو نان اصل پیمت وا ہا اللہ سبحان نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے وہ عقید القالات کا وہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو ورکارو مر واقعی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کما حقو سر انجام دیا جائے اللہ تعالی نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ دن چاہتے تو فرما سکتے تھے سلو نماز پڑھو لیکن یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہے عقیم اس نماز قائم کرو یہ سنو اور عدیم سلاق میں فرق ہے عقیم نماز قائم کرو اقامت یعنی نماز کماں بو ادا کرو اور اقامت سلاق کے نماز قائم کرنے کے چھ حق ہیں چھ شروط ہیں وہ پوری ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے کہ نماز پر وقت ادا کی جائے اللہ سبحانہ و ہوا کا فرمان ہے کتاب موقوف نماز مومنوں پر فرض ہے مقرر شدہ اوقات میں نماز میں ارکان تعدیل کے ساتھ ادا کیے جائیں اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کی جائے وہ جو تیری سے نماز پڑھنے والا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما دیا تھا کری نقال جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی اور پھر آپ نے اس کو صحیح بات سمجھائی کہ تیرے ارکان میں تحادی نہیں نماز تیری کے اندر اطمینان اور سکون نہیں بے بغیر اطمینان ادا کی گئی نماز کو آپ نے نماز ہی شمار نہیں کیا پھر نماز کا ہاتھ ہے کہ نماز مواظبت دوام اور ہمیشگی کے ساتھ ادا کی جائے روزانہ بلا ناغ پانچوں نمازیں ادا کی جائیں اسی طرح نماز کا ہاتھ ہے کہ نماز وا جماعت ادا کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ور کا نیم رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو نماز کا حق ہے کہ جماعت کے دوران سبیں درست ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب وقوفہ خونا تسری یا تصوفی من اقامت اصطلاح اپنی سبوں کو برابر کرو کیونکہ کو برابر کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے چھٹا اور آخری حق نماز کا یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو بونی اس ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تو یہ چھ حقوق ہیں نماز کے یہ پورے کیے جائیں تو پھر بندہ نماز قائم کرنے والا بنتا ہے تو ان شے میں سے ایک حق ورکا رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکو کرنا یعنی باجماعت نماز ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے نماز کا حق ہے اس کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ خوف کی حالت میں جب مسلمان کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جنگ لگی ہوئی ہے میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کو رکش دیا گیا ہے کہ وہ بالواٹ نماز ادا کرے اور جنگ کے دوران جماعت کروانے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساں میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عذاق ان کام فا کم تعالیم جب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو آپ ان کے لیے جماعت کروائیں نماز قائم کروائیں فرقہ تم من ہم مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں ایک گروہ وہ آپ کے ساتھ خراب ہو اور نماز کا جواب ادا کرے بلیہ اردو اسلحہ کا اور وہ اپنے اسلحہ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں پکڑ کے رکھیں فائدہ ساجدو پل یق میں جب یہ لوگ نماز پڑھ لیں یہ پیچھے چلے جائیں جو دوسرا گروہ ہے وہ آگے آ جائیں لاکا پھر جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آئے اور آگے آ کر آپ کی اقتدار میں نماز ادا کریں بلیہ خود ہوں اور وہ اپنے دفاع کا سامان اپنے پاس موجود رکھے اور اپنا اسلحہ کو بھی اپنے پاک رکھیں. کیوں؟ کیونکہ کافر لوگ تو چاہتے ہیں تم اپنے ساد و سامان سے اپنے اصل ہاتھ سے واقف ہو جاؤ تو وہ یہاں کرنا تم پر حملہ اگر ہو جائے تو یہ طریقہ کار اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سمجھایا ہے خوف کے دوران جنگ کے دوران نماز باجباٹ ادا کرنے کا یہ مسلمان دو گروہ بن جائے ایک گروہ پہلے وہ نماز ادا کرے وہ واپس چلا جائے پھر دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے اور جو پہلے لڑ رہے تھے وہ اب آ جائیں اور با نماز ادا کریں ہاں جب خوف بہت زیادہ بڑھ جائے یعنی یہ ممکن ہی نہ ہو کہ جماعت کروائی جائے جماعت کروانا ممکن نہ رہے جال اور رخبانا خوف زیادہ ہو جائے پھر پیدل چلتے ہوئے یا سواریوں پہ سوار ہی نماز ادا کر دو نماز پھر بھی معاف نہیں بہرحال اس سے نماز با جماعت کی اہمیت اور فرضیت معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ایسا اہم فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نماز کے لیے جماعت کروائیں اور باد نماز ادا کریں اسی طرح مارے اتنے رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ صل علی وسلم علی علی قومی اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت احساس میں حاضر ہوا فاقم نا سلینا بیس راتوں تک ہم نے آپ کے پاس قیام کیا بیس دن آپ کے پاس چہرے دین سیکھتے رہے سمجھتے رہے فرماتی رقیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے نرم دل سے رحم کرنے والے اور فیس کا انتہائی نرمی برتنے والے فلمبا رہا شوقہ نا الاحینا جب بیس دن ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اپنے گھر واپس لوٹنے کا شوق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر محسوس فرمایا تو فرمایا ارجے چلو اب واپس چلے جاؤ فکول ان کے اندر ہی رہو فل دن لکم تم پر لازم ہے کہ تم میں سے ایک آدمی آزان کہے اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے انہیں بھی تبھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروانے کا حکم دیا کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹو واپس جاؤ اور آزان دو اور نماز باجماعت ادا کرو اسی طرح صحیح مسلم میں ابو صحیح قدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کان ولاثن فنگ ہوں جب تین بندے ہوں تو ان میں سے ایک ان کی امامت کروائے دو اس کی ابتداء میں نماز پڑھیں وہ آسپو ہوں بے اور ان تینوں میں سے امامت کا اقدار وہ ہے جو کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو زیادہ پڑھا ہوا ہے قرآن کا علم زیادہ رکھنے والا ہے قرآن زیادہ جانتا ہے اسی طرح سے ہی بخاری میں سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں جانا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتما خرجتما جب تم دونوں سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ فا سلم پھر اذان دو اور نماز قائم کرو یہ اما اور تم دونوں میں سے جو بڑا ہے وہ فارغ امامت کروائے یعنی دو آدمی بھی ہیں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز باجماعت ادا کرنے کا حقم دے رہے ہیں اور اللہ رس العالمین کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرضیت پر دلالت کرتے ہیں جس کام کا اللہ تعالی حکم دے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو سر انجام دینے کا حکم دیں وہ کام فرض اور واجب ہوا کرتا ہے اس کا تارک اس کام کو چھوڑنے والا وہ اتنا خان ہوتا ہے تو نماز با جماعت چھوڑنا یہ بھی گناہ کا کام نماز ادا کرنا بھی فرض ہے اور نماز با جماعت ادا کرنا بھی فرض ہے یہی وجہ ہے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جماعت ہو چکی تھی اکیلا نماز پڑھنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ سب تک جی آپ کون ہے جو اس پر سڑک کرے اجر حاصل کرے اس کے ساتھ کھڑا नमाज کے نماز پڑھے ایک آدمی اٹھا اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز ادا کی یعنی اکیلا آدمی آیا ہے پر پھر میں نمازی نماز پڑھ چکے ہیں انہیں میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ ملتا ہے تاکہ جو نماز باجواب ادا کرنے کا فریضہ ہے یہ لیٹ آنے والا اسے ہوتا وہ بھی با جماعت نماز ادا کر سکے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ کسی بھی صورت جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہاں کوئی گزر ہو تو پھر بندہ جماعت سے پیچھے رہ جائے وہ ایک الگ بات ہے عبداللہ میں اب میں مختلف رضی اللہ عبادت صحابیبود ہیں, ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طرح کی کہا یا رسول اللہ, انی رسول اللہ علیہ وسلم میں ایسا آدمی ہوں کہ میری نگاہ کام نہیں کرتی بینائی نہیں ہے سے میرا گھر مسجد کے قریب نہیں بلکہ دور ہے اور ولی لا یلائمونی میرے پاس ایک قائد ہے رہبر پر رہنما ہے ہاتھ پکڑ کے مجھے کہیں لے کے جانے والا لیکن لا یلائمونی لائی وہ مجھے ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا کبھی کوئی مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ وغیرہ اکیلا یہ ادھر پیش کیا فرمایا رخصت کیا میرے لیے رخصت ہے کہ بہت کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کروں آپ نے پوچھا پھل تک ندا کیا وہ آزاد کی آواز سنتا ہے کہنے لگا ہاں ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزان کی آواز تو مجھے آتی ہے فرمایا اللہ اپنا جیل اللہ کا روختا تیرے لیے میں کوئی رخصت نہیں پاتا آزان کی آواز سنتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا ہوگا اسی طرح سن نبی داغد میں عبداللہ اللہ حضرت رضی اللہ کی ایک اور روایت اس میں ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ کا کثیرت الحوامی وسیبہ مدینے میں موسی جانور بہت زیادہ ہیں وسیبہ اور درندے بھی بہت ہیں تو کیا میں دھر نماز ادا کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا حي عرصالح حي عرصالح؟ کیا تجھے حیا اللہ اور حیا علط کی آواز آتی ہے کہنے لگا ہاں؟ یہ تو میں سنتا ہوں سرمایا پھر آؤ اور مسجد میں بادمات نماز ادا کرو پانچ اگر پیش کیے رضی اللہ تعالی رجل بفر نگاہ نہیں ہے نابینا ہوں شاید گھر میرا مسجد سے دور ہے وہ نہیں اما ہے تو لائیو لائب ہونی مجھے ہر وغیرہ مسجد میں جانے والا کوئی نہیں ملتا وہ دل مدینہ تک اور جو مدینہ ہے کثیرۃمان بہت زیادہ امبوزی جانوروں والا ہے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ بہت ہیں نہ نبینا ہو نظر نہیں آئے گا کوئی سامپ ڈس جائے بچھو ڈٹ جائے کئی مسئلے وہ سپاہ دریلے بھی مدینے کے اندر موجود ہیں چیڑ پاڑ کرنے والے جانور پانچ گزر پیش کیے اور پھر اجازت طلب دی کہ کیا میں گھر آس پڑھ ہوں آپ نے ستایا اگر حیا اللہ حیا تلاح کی آواز سنتا ہے تو مسجد میں آنا پڑتا ایک اور روایت کے اندر دو گزر مزید ہیں کابورہ سینی وہاں کا حضمی میں بھوڑا مجبا ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں تو اتنے عذر پیش کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کہا ہے کہ مسجد میں آؤ اور مسجد میں آ کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو پھر لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں होती ہوتی ہے مسجد سے باہر जाते جاتے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے لوٹتے ہی وہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے پانچ معقول رزر وہ بیان کرتا ہے کوئی رزر بھی بناوٹی نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی مسجد میں آ کے نماز باجواٹ ادا کرنے کا حکم دیتے اور یہ ہے کہ مسجد میں موجود مسجد کے قریب کھڑا ہونے کے باوجود آزان سنتے ہی دور بھاگ جاتا ہے صحیح مسلم میں ابو شاہ راہ فرماتے ہیں کہتے ہیں مسجد ہی ماہر ہو رہی رہا ہم سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے فضدین مؤذن مؤذن نے آزاد دی ایک آدمی کھڑا ہوا سا پا میرن سی مسجد سے اٹھا چلنے لگا تھا ابو ہو رہی ابھی اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے حتیٰ خرج من المسجد ہرتا کہ وہ مسجد سے باہر چلا گیا جب وہ مسجد سے باہر گیا تو ابو حلیرہ رضی اللہ علیہ وسلم لگے اما فقد عطا اللہ علیہ وسلم. اس آدمی نے ابو القاسم امام المیا جناب علی علیہ وسلم کی فرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کے بعد مسجد سے باہر جانے سے منع کیا ملزم السط میں امام مانتبرانی کی یہ روایت موجود ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لاسمر مسجد خارا الا ملا جو آدمی مسجد میں آزان سنیں آزان سننے کے بعد وہ مسجد سے باہر جائے واپس آنے کی اس کی نیت نہ ہو باہر کسی حاجت اور کام کی غرض سے نکلتا ہے لیکن واپس نہیں آتا یہ کام صرف منافق ہی کرتا ہے مومن آدمی آزان کے بعد اگر کسی حاجت کسی کام کی غرض سے مسجد سے نکلتا ہے تو وہ پھر واپس کسرت میں پلٹتا ہے لوٹتا ہے مسجد میں آ کے نماز باجماٹ ادا کرتا ہے اور آزاد ہونے کے بعد کسی حاجت کے پیش نظر مسجد سے نکلے اور واپس نہ لوٹے فرمایا یہ کام صرف اور صرف منافق کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے ہے اور بڑے بازے کہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے آزان سننے کے بعد مسجد سے باہر چلے جانا اور پھر واپس لوٹ کر نماز با ادا نہ کرنا نماز با کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ما من فی ان سلاثیب والا بدبے کسی بھی دیہات میں یا شہر میں اگر تین آدمی موجود ہو لا و فیمس والا اور وہ نماز قائم نہ کریں نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تین آدمی بھی فرمایا اللہ علیہ الشیطان شیطان ان پر غالب با جاتا ہے فہلیہ کا لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو نا یاکل پل بےبل کافی کیونکہ جو جماعت سے الگ بکری ہوتی ہے ریبڑ سے دور ہوتی ہے بھیڑیا اس کا شکار کرتا ہے اس کو کھا جاتا ہے اور اسی طرح سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ہمم تو فتو کام میں <سؤال> چاہتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں جماعت کھڑی کی جائے سلمان تاریخی جان پھر میں اپنے ساتھ کچھ نوجوان آج لے کے جاؤں جنہوں نے لکڑیوں کے گٹھے اٹھا رکھے ہوں الا او لا شاد نسالہ ان لوگوں کے پاس جو نماز میں جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے فوہ ہی ہوں میں ان उन پر ان کے گھروں کو جلا دوں یعنی وہ گھروں کے اندر موجود ہوں اور میں باہر سے آگا لگا دوں گھر بھی جل جائیں اور یہ بھی اپنے گھروں کے اندر جل سڑ کے رہ جائیں کس قدر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دابود میں ایک اور روایت ہے قدرے مفصل <سؤال> ابن کہتے ہیں مجھے ابو رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انعام اور میں اپنے نوجوانوں کو حکم دوں فیضمن حکڑیوں کے گٹھے جمع کریں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بے نمازی نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ گھروں میں لئی ست بھی ان کے پاس کوئی عزت کوئی ازر بھی نہیں بلا ازر گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں فوہر رکھا ہند تو میں ان گھروں کو ان لوگوں سمیت جلا دا یزید ابن یزید وہ یزید السم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ابو الجما سا انا کیا اس سے جمع مراد لیا ہے یا کوئی اور جمعہ جمعہ جمع کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جو لوگ نہیں کہتے ان کے گھر جلائے جائیں یا کچھ اور مراد ہے کہتے ہیں سبما کاما یا کن میں تو ابا ہو نہیں رہا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ولا میرے کام ہو جائیں اگر میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے نہ سنا ہو انہوں نے نہ جمعہ کا ذکر کیا نہ کسی اور کا یعنی مطلق طور پہ کہا ہے جمعے کی اہمیت لوگ زیادہ سمجھتے ہیں نا باقی نمازوں کی نسبت وہ لوگ جو باقی سارا ہفتہ با جماعت نماز ادا نہیں کرتے وہ بھی کوشش کر کے جمعے کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جمعے کی اہمیت باقی نمازوں سے زیادہ ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جمعے کی اہمیت باقی نمازوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے لیکن یہ جو عید ہے یہ صرف جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے جمعہ ہو یا کوئی اور نماز فجر و حرست نگر پیشہ کسی بھی نماز سے پیچھے رہنے والے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں ان کے گھر ان سمیت جلا کے راس کر دوں اور فرمایا ودی نفسی بھی مجھے سطح جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لم آج اللہ کی قسم اگر ان لوگوں کو جنماد باجماد سے پیچھے رہتے ہیں ایشا کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے اگر ان کو پتا چل جائے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ملے گی کوئی سری پائے کوئی میک والی ہڈی لکشاہ دل تو پھر یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور پہنچیں یعنی اگر لالچ ہو کھانے پینے کا تو پھر یہ عشاء کے لیے مسجد میں آ جاتے لیکن لالچ نہیں گھر میں نماز پڑھ لیتے یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر ایک اور روایت قیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا فجر کی نماز اور عشا کی نماز سے زیادہ بھاری نماز منافقوں پر اور کوئی بھی نہیں منافقوں کے لیے فجر اور عشا کی نماز با جماعت ادا کرنا یہ بڑا دشوار اور نہایت مشکل ہے اور فرمایا بلو یا ما نمافی اگر ان کو پتا چل جا جائے کہ بجٹ اور عشا کی نماز میں کیا ادر ہے اس کا کیا فائدہ ہے لوہ ہٹ ون پھر انہیں اگر گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے تو تب بھی یہ عشا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے فرماتے ہیں نقد مین میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو فجوقی ماں نماز قائم کی جائے سما آمرا راج الن یون پھر میں ایک آدمی کو کہوں وہ لوگوں کو جماعت کروائے سما آخوا ش لمن پھر میں آگ کا ایک شلا وہ اپنے ہاتھ میں تھاموں اور لوں کا مل یق رجولہ بہ دوں تو جو اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا میں اس کو جلا کے رکھتا اس قدر شدید غصے کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان لوگوں پر جو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے نہیں آتے اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن نبی داود میں ہے فرماتے ہیں حافظ الخمس ان پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں جا کے ادا کرو سونا وہاں جا کے نماز ادا کرو جہاں سے ان نمازوں کے لیے ندا کی جاتی ہے یعنی آزان دی جاتی ہے فن سن ہدا یہ ہدایت کے طریقے ہیں ہدایت کی سنتیں ہیں صلی اللہ علیہ الْهُدَى اور اللہ سخانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے راستے مقرر کیے ہیں ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں والا قطر عیسونا سر باتیں ہیں کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ہمارا کیا حال تھا وہ مارے کا پلکھ انہا اللہ منافق ان بیگن الفاق نماز باجماعت سے وہ منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا دینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی تعالیٰ یہ خاص قابل غور الا منافق خنف الفاف چھوٹا موٹا منافق بھی جماعت کے پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں کرتا وہ منافق جس کا نفاق سب سے واضح ہوتا بینفاف ہوتا وہ آدمی جماعت سے پیچھے رہتا تھا وہ نجولہ ہتھا یو گانا سی پبز ایک آدمی کو دو دو بندوں کے سہارے لایا جاتا ہتکا یو گانا فیصلہ ہتھا کہ اس کو سب میں لا کے کھڑا کیا جاتا بیمار ہے چل نہیں سکتا لیکن پھر بھی دو دو بندوں کے سہارے وہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا آج کل تو لوگ جماعت چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ہاں جو لوگ واقع بیمار ہیں مسجد کسی صورت نہیں پہنچ سکتے ان کا ادر ہے اللہ ایسے بیماروں کو شفائے کاملہ آتا فرمائے تاکہ وہ صحیح طور پر اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کر سکے لیکن کئی تو بیچارے وہ بہانے تلاشتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ازر ملنا چاہیے کہیں سے کوئی مولوی صاحب کوئی رخصت کوئی تھوڑی سی رعایت کوئی تلاش کر کے دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ النفاقی نفاق والا جو منافق ہوتا تھا وہ جماعت سے پیچھے رہا کرتا تھا سہارے لایا جاتا اور اس کو پخت میں لا کے کھڑا کیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مرض الموت میں مبتلا تھے تھوڑی سی طبیعت سمجھی تو علی رضی اللہ علیہ اور ایک دوسرے صحابی کے سہارے وہ مسجد میں آئے باجمات نماز ادا کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھجٹ رہے گے لکیریں لگ رہی تھی پاؤں کے ساتھ لیکن تھوڑی سی ہمت پائی تو نماز باجمات آ کے مسجد میں ادا فرماتے ہیں پوامن کم من اللہ ولہ وقت ہی لیکن اب تمہارا یہ حال ہے کہ تم میں سے ہر آدمی کے گھر کے اندر مسجد ہے تم نے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر مطلب کر رکھی ہے جہاں عورتیں نماز ادا کریں یا نقل نماز ادا کی جائے لیکن فرماتے ہیں نو سلائی تم سیکھو سی اگر تم فردی نماز مرد بھی اپنے گھروں میں پڑھنے لگو وَتَرَكْتُمْ اور اپنی مسجدوں کو تم چھوڑ دو گے ترخت تم سنت نبی تو تم اپنے نبی کی سنت نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھو گے سنتانبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ ایک روایت میں اگر تم نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو کفر کر بیٹھو کس قدر سخت موقف رکھتے ہیں نماز چھوڑنے کا نہیں جماعت چھوڑنے کا جب جماعت کی اتنی زیادہ پابندی ہوگی تو نماز کسی کی کہاں چھوٹے گی سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ جس آدمی نے منازی کو آزان دینے والے کو سنا آزان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی اور پھر نماز باجماعت ادا کرنے سے رکنے کے لیے اس کے پاس کوئی ازر موجود نہ ہوا تو پھر لم تقبل بل بن حلاۃ سلا اس نے جو نماز بلا ازر گھر میں ادا کی ہے اس کی قبول نہیں کی جائے ادان کی آواز سنی مسجد میں نہیں آیا عذر بھی نہیں ہے گھر نماز پڑھ دی لم چک پل نماز قبول نہیں کی جائے دو ٹوپ اور واضح الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ ایسے ہی بلا ازر خمخاب اپنے گھر میں اپنے دفتر میں اپنی دکان پر نماز ادا کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں وہ فکر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو, تو فرما رہے ہیں کہ بغیر ازر کے اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے مسجد میں اذان سننے کے باوجود نہیں آتا اس نے جو نماز پڑھی ہے اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوتی <تصفح> ازرو لوگوں نے پوچھا ہے نا کہ رسول سر اللہ علیہ وسلم ازر کیا ہے کون ایسا ازر ہے جس کی وجہ سے بندہ جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے فرمایا الفوف الفاظ خوف دشمن کا جان جانے کا ڈر ہو یہ ایسی بیماری بندہ چل نہ سکتا ہو مچھر پہنچ نہ سکتا ہو یہ عذر ہے اس عذر کی بنا پہ اگر کوئی آدمی گھر میں نماز ادا کر لے تو ٹھیک ہے آج کل ایک ادر اور بھی بن گیا ہے اور وہ بھی اصلی گزر ہے وہ ہے مسجد کا بند ہونا پہلے لوگ مساجد کے بند ہونے کا تصور ہی نہیں تھا نا اب ادان ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے جماعت کے بعد زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ گزرتا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی مساجد کو تالا لگ جاتا ہے مسجد بند ہو جاتی ہے اور یہ اہل مسجد کی مجبوری ہے پورا چھوڑیں گے تو پھر مسجد میں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے دیواروں پہ اگر کوئی آدمی اب وہ مسجد میں آتا ہے لیکن مسجد بند ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں سے چابی حاصل کر کے نماز ادا کر سکتا ہوں یہ تو وہ ہے نا جو تاخیر سے پہنچا ہے لیٹ آیا ہے لیکن اس کو پتا ہے سنا سدے کے پاس چاہیے چاپی نہیں مسجد میں آج مال لیکن وہ ہے جس کو مسجد میں داخلے کا علم ہی نہیں کیسے داخل ہو رہا ہے مسجد باندھ پڑی ہوئی ہے یہ بھی ایک یقینی باز ازر ہے اور یہ بھی خوف کے اندر شامل ہے چوری کے خوف سے جو اللہ کے گھروں میں چوری کرنے کو رواں اور جائز سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے یہ مسجدوں کو بند کیا جاتا ہے بہرحال بغیر اردو کے اگر کوئی آدمی گھر میں نماز ادا کرے گا اس کی نماز کو بولنے کی جائے گی ہاں اردو ہو خوف ہو بیماری ہو پھر ٹھیک ہے وہ گھر نماز ادا کر لے شریعت نے اس کو رخصت دی ہے اجازت دی ہے لالب والی فوقہ ہوا اللہ کسی جان پر اس کی اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اسی طرح سورہ پلنگ میں اللہ سبحانہ ہوگا تھا نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آزاد کی آواز سنتے ہیں اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں پہنچتے فرمایا انساخ فری سے پردہ ہٹایا جائے گا سجود اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے فلاستی ارون یہ لوگ اس روز اللہ کے لفظ پر سجدہ نہیں کر سکیں گے هم هم ان کی جو نگاہیں ہیں وہ جی ہوئی ہوگی اور ان پر ضدت ہی جدت چھا رہی ہوگی پہلے دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ اکڑے رہتے تھے رب کے حضور سب نہیں چھپایا کرتے تھے اللہ سبرنی فضرنی بمین حجیب جو اس بات, ان باتوں کو جھٹلاتا ہے اسے آپ میرے لیے چھوڑ دیجئے دیجیے ہم, ہم درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ان کو وہاں سے عذاب دیں گے جس کے بارے میں ان کو گمان بھی نہیں ہے وہ املی لمن ان نقید مسین میں تو ان کو بھنڈنا دیتا ہوں میری پکڑ نہایت سخت ہے اسی طرح سورت المدتر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل لطف بما کا سبق ہر جان اپنے اعمال کی مرہون منت ہے اللہ چھاگر یمین مگر جو ممین دائیں ہاتھ والے ان کا کیا ہی کہنا فی پھر جناتی وہ جنت میں ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے انل المجرمین وہ مجرموں سے سوال کریں گے ماں سالاتہ تم فیصلہ تمہیں جہنم میں کس نے باقی رکھا کو مل مسلم وہ آگے سے جواب دیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے جب نمازی نماز پڑھا کرتے تھے ہاں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے الم نقو نطم اور ہم نسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے زکات ادا نہیں کرتے تھے وکنا نقدی بین وکنا نقوبین ہاں باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں بڑی کرتے تھے زبانی کلامی دین کے بڑے دعوے دار اور ٹھیکیدار بنتے تھے وکنا نقدی وبی یوم لیکن آخرت کا کما کماحق یقین نہیں تھا ہمیں آخرت کو جٹلائے بیٹھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے حسا اکانل الیقین موت تک ہماری یہی کیفیت رہی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی فما سن فائے ہوں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے گی جو لوگ جہنم میں جائیں گے اہل ایمان وہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی شفاعت کے نتیجے میں چہنم سے نکلتے جائیں گے اور تلت میدان میں ہوتے جائیں گے یہ وہ رول ہے جو نمازیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پماتن فاعت شفاقت شاطحین شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے گی امبیا صدیقین شہداء صالحین کی شفاعت امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو نمازیں چھوڑا کرتے تھے شفاحت شاپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما لمع تدکی رسیم دین انہیں کیا ہے کہ یہ نصیحت سے روک دان اختیار کرتے ہیں وہ مو مرتے ہیں انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں کہ مستم شروع فرقوارا یوں لگتا ہے جیسے یہ فرد علم مستن سرا ہوئے گدے ہیں قسبارہ جو جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگے ہوئے ہوں سورح مدثر ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ کو خلا کا تصورا ہے میری طرف سے کوئی ہاشی آ رہا نہیں ہے وہ لوگ جو نمازیوں میں سے نہیں فرمایا سناتن پر فرم شافی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی مسلمان مومن آدمی کا بڑا مان ہوتا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شفاعت کرنی ہے ان کی شفاعت کے نتیجے میں ہم ضرور جنت میں چلے جائیں لیکن اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی اور اتنی سخت وہ سننے کے باوجود ان کو کیا ہے کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں اللہ سبحانہ صبح سے دعا ہے کہ اللہ تعالی دین حق کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے والا بنا دے و ماتو فیقی اللہ بلّا علیہ تو وہ ہی انید